امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطپات عالیہ نہج البلاغا میں تحریر ہے جناب نوف بکالی کہتے ہیں میں نے ایک شب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے اور ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور فرمایا اے نوف سوتے ہو یا جاگ رہے ہو میں نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام جاگ رہا ہوں فرمایا اے نوف خوشہ نصیب ان کے جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتن آخرت کی طرف متوجہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا پھر حضرت مسیحی کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلک ہو گئے اے نوف داود علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی سوا اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشے بجانے والا ہو